بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا اے کملی میں لپٹنے والے او رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نسب یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو اوز آلئی اور یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ان سنتی آلئی چپول شکیلا ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے ہی اشد کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے ان سبحاً دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتی ہیں اسم ربك وتبتل إليه تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب القیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ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 ان کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے پپا بن اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب یوں میں ترجو فل اور بول جی بیلو جس دن زمین اور پہاڑ کاپنے لگے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 اسی طرح تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فعصا فرعون الرسول فأخذناه سو فرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا تتقون ان كفرتم يجعل اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا کیا جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ولاحل آل مل بال کم مِنَ کو ونف سب ل کر بن حاصل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 اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے